الحمد للّہ رب العالمين للمتقین والصلاة والسلام العالمین ولاقبۃ المطقین و سلاۃ وسلم علیٰ سعید البیامرسلین خواتم النبی محمدینجمعین میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کئی ہفتوں سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے ہفتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جہاد میں نبی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے کیا نمونے سامنے آتے ہیں اس کی چند جھلکیاں پیش کی گئی تھی آج کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے جو صلح کی تھی جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے اس پر ہلکی سی روشنی ڈالی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب سے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو جو مسلمان تھے جن کی پرورش مکے میں ہوئی تھی کابۃ اللہ کی محبت ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی کابت اللہ کے لیے وہ بے چین رہا کرتے تھے وہاں جانا اور طواف کرنا یہ ان کی سب سے بڑی تمنا تھی لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ ان لوگوں کو مکے جانے کا موقع نہیں مل سکا بلکہ خیال کرنے کا بھی موقع نہیں مل سکا لیکن جب پانچ سال گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ کابۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تو صحابہ کے دل میں جو بےچینی تھی وہ پھر سامنے آنے لگی جو جذبہ چھپا ہوا تھا وہ کھل کر پھر سامنے آنے لگا اور مکے کی محبت کابت اللہ کی محبت ان کے دل میں جوش مارنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوتا ہے اس میں کوئی دو رائی نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا کہ ہم مکے جا رہے ہیں کاعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسی سال جا رہے ہیں لیکن بہرحال شوق اتنا بڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے عمرے کے ارادے سے مکہ جانے کا ارادہ کیا سن چھ ہجری میں اور اس کے لیے آس پاس کے جو لوگ آ سکتے تھے ان کو بھی دعوت دی گئی تقریباً چودہ سو سے پندرہ سو تک کے درمیان مسلمان تھے اور چونکہ مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا تھا تو ان کے ساتھ کوئی جنگ کے ہتھیار نہیں تھے باقی جو ان کی اپنی حفاظت کی چیزیں ہوتی تھیں وہ تو ساتھ پہ ہمیشہ رہتی تھی لیکن جنگ کے لیے جو ہتھیار ہو ہتھیار ہوتے تھے اور جنگ کی جو تیاریاں ہوتی تھیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے عمرے کی نکلے اور اب ایک جاسوس کو بھی آگے بھیج دیا قبل خزاں کے ایک شخص کو کہ جا کر دیکھ لے کہ مکے کے حالات کیا ہیں ان کے عزائم کیا ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو پھر احرام بھی باندھا اور جانوروں پر جانور جو ہچ کے تھے ان پر نشانات بھی لگائے اور آگے بڑھنے لگے جب عصفان کے قریب پہنچے تو جاسوس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ واپس آئے اور انہوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے رسول مکے والوں کو بھی آپ کے نکلنے کی خبر مل چکی ہے اس لیے کہ ان کا بھی جاسوسی نیٹورک بہت بڑا تھا اور وہ اب آپ کے مقابلے کی تیاری کر رہے اور سارے مشرکوں کو جو آس پاس کے بھی ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ جمع کیے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ایک جگہ آپ کی اٹھنی بیٹھ گئی وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم جنگ کے مقصد کے لیے آئے نہیں ہیں بلکہ اگر وہ ہمارے ساتھ ایسی بات پر صلح کا پیغام دیں گے صلح کی نیت سے آئیں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی پامالی نہیں ہوگی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا اور وہ ہم سے صلح کرنا چاہیں گے تو ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاسوس تھے ان سے بھی کہلا بھیجا لیکن مشرکوں نے پوری تیاری کر لی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی طرف سے اپنے داماد حضرت عثمان ابن عفان کو بھی بھیجا کہ مکے والوں کو بتائیں کہ ہم لوگ جی لڑنے کے جہاد کے ارادے سے نہیں آئے ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئیں اور دوسری بات حضرت عثمان کو یہ بتائی کہ وہاں جو لوگ ہیں ان کو اسلام کی دعوت دینا اور تیسری بات یہ بتائی کہ جو مسلمان مرد اور عورت مکے میں ہیں اور وہ ہجرت نہیں کر سکتے مجبوری ہے ان کو مکے والوں نے دبایا رکھا ہے تو ان کو خوشخبری دینا کہ ان قریب مکہ فتح ہونے والا ہے یہ تین باتیں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا حضرت عثمان وہاں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ طواف کرنا چاہیں تو ہم طواف کرنے کے لیے آپ کو اجازت دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جب تک رسول اللہ صلم طواف نہیں کرتے میں طواف نہیں کروں گا کسی مقصد کی وجہ سے حضرت عثمان کے آنے میں تاخیر ہو گئی اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا اور جو سفیر ہوتے ہیں ان کو قتل کرنا جاہلیت بھی بہت بڑا گناہ تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ سے بیعت لی جہاد پر جو بیعت الرضوان کہلاتی ہے سارے صحابہ نے بیعت کی قرآن نے بھی اس کی تعریف کی اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو ان کی بھی بیعت لیے پورا واقعہ تفصیل سے بخاری شریف کے اندر موجود ہے اس پر وہ آیت نہ دل ہوئی تلقد رضی اللہ المؤمنین اِذِ يُبَائِعُونَكَ تحت الشَّجَرَ اللہ تعالی مومنوں سے اس وقت رہی راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو بیعت الرزوان میں جو صحابہ شریک تھے ان کی بڑی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی پھر حضرت عثمان واپس آگئے اور پوری بات انہوں نے بتا دی کہ وہ لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن قریش کو بھی مسلمانوں کے ارادے کا۔ پتا چل گیا کہ اللہ کے رسول نے اب بیعت کر لی اب ان کے اندر بھی ذرا کھلبلی مچ گئی ڈر محسوس ہوا اب انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا تو کئی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے یہی بتایا کہ ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے اگر آپ ہم سے اللہ کی حرمتوں کی پامالی کیے بغیر صلح کرنا چاہتے تو ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں ان لوگوں میں ایک شخص عروابن مسعود سقفی جو قریش کی طرف سے روم اور ایران کے بادشاہوں کے پاس جا چکے تھے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی رسول اللہ صلی وسلم سے کیا محبت ہے اس کے کچھ نمونے دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وضو کرتے تھے پانی بھی گرتا تھا تو, تو کسی کے ہاتھ پر گرتا تو اپنے بدن پر ملتا تھا یہاں تک کہ اللہ کے رسول تھوکتے تھے تو کوئی صحابی لیتا وہ بھی اپنے بدن پر مل لیتا تھا اور اللہ کے رسول جب بھی کوئی بات کہتے فوراً سر جھکا کر اس کو سنتا تھا آپ کے سامنے کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا یہ دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اپنی قوم کے پاس مشرقیوں کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میں روم ایران کے بادشاہوں کے دربار میں جا چکا ہوں لیکن محمد کے ساتھی محمد سے جتنی محبت کرتے ہیں میں نے کسی کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے پھر ساری تفصیل اسنوں نے بتا دی کہ ان کے ساتھ ہدی کے جانور ہیں یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہماری رائے ہے کہ جنگ نہ کی جائے پھر اس کے بعد سہیل بن نام ایک شخص تھے وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو صحابہ سے کہا سہیل کے معنی آسانی دور سے دیکھ کر کہا کہ اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا پھر انہوں نے آ کر صلح کی بات کی ابدی کی صلح نامہ جب لکھوایا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے تھے تو اس میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلح پر کتاب جو ہوتی ہے تحریر لکھوائی ابو شخص نے کہا کہ رحمان کون ہے ہم جانتے نہیں ہیں یعنی جاہلیت میں رحمان کی صفت کو مانتے نہیں تھے ہم مانتے نہیں رحمان کون ہے آپ وہی لکھیے جو جاہلیت میں لکھتے تھے بسمک کلّم اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے بسمک کل لکھ دیا پھر اللہ کے رسول وسلم نے لکھا ہاد علیہ محمد الرسول اللہ یہ وہ معاہدہ ہے جو معاہدہ محمد رسول اللہ کر رہے ہیں تو اس نے پھر سر اٹھا کر کہا آپ کو اگر ہم رسول مان لیں گے تو ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافی کیا رہ جائے گا اختلاف کی وجہ یہی کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے آپ لکھئے محمد بن عبداللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے کہ آپ مانے نہ مانے میں تو اللہ کا رسول ہوں پھر کہا کہ لکھئے محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صلح چاہتے تھے لڑائی نہیں چاہتے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کی جاہلی تعصب کی بنیاد پر جو باتیں تھیں اس کو گوارا کر لیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے صلح میں آپس کے اتفاق میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے پھر شرائط لکھے گئے اس میں ایک شرط پہلی شرط یہ تھی کہ آپ جو عمرے کے ارادے سے آئے ہیں اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے آپ کو واپس جانا پڑے گا اس لیے کہ اگر آپ اس سال عمرہ کریں گے تو آس پاس کے لوگ کہیں گے کہ قریش دب گئے قریش نے دب کر سلاح کی ہے اس لیے اپنے ذمے ہم یہ عار لینا نہیں چاہتے اس سال آپ واپس جائیے آئندہ سال آئیں گے تین دن رہیں گے ہم لوگ کہ چلے جائیں گے آپ سے لڑیں گے نہیں اور کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے صرف تلوار ہوگی جو نیا جو آم ان کا ایک ان کی رسم تھی رواج تھا اور پھر کہا کہ دس سال کے لیے جنگ بندی ہو جائے گی اللہ کے رسول تو یہی چاہتے تھے اور تیسری شرط یہ تھی کہ مکے کا م... مدینے کا کوئی مسلمان اگر بھاگ کر مکے آئے گا اس کو ہم واپس نہیں کریں گے اور مکے کا کوئی مسلمان بغیر اجازت کے بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شرائط قبول کیے اب شرائط مکمل ہی ہو رہے تھے جو شرائط لکھنے کے لیے ان کی طرف سے آیا تھا سہیل بن امر اس کا لڑکا تھا ابو جندل نام کا وہ مسلمان ہو چکا تھا اس کو اس نے بیڑیوں میں قید کر دیا تھا اب وہ بیڑیوں میں جھگڑے جھگڑے جھگڑے مکہ کے دور سے نکل کر رسول اللہ کی قدموں میں آ کر اپنے پال ڈال دیا اب یہاں ایک بہت بڑا امتحان اب اس نے کہا دیکھئے یہ پہلی شرط ہے جس پر میں صلح کروں گا آپ نے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی آدمی بغیر اجازت کے آپ کے پاس آئے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو شرائط مکمل نہیں ہوئے ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں نہیں نہیں کہا اس نے کہا نہیں تو ہم آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کے رسول نے بہت ان سے درخواست کہا کہ میرے خاطر اب ایک آدمی کو اجازت دیجئے اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو لے جائیے اب ان کو بھی بڑی تکلیف ہوئی صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اتنی پریشانی کے ساتھ اتنے دب کر بظاہر صلح ہو رہی ہے اور ایک آدمی مسلمان ہو کر آ رہا ہے اب اس کے لیے بھی آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے چونکہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہو رہی تھی تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کی بلکہ درمیان میں کچھ لوگ مکے کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آئے لیکن صحابہ نے ان کو پکڑ لیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا اللہ کے رسول نے ان کو بھی معاف کر دیا اس لیے کہ لڑائی جھگڑا مقصد ہی نہیں تھا اب صلح ہو گئی تو مسلمان بڑی آزمائش میں پڑ گئے بڑا امتحان تھا کہ برسوں کی تمنا ان کی پوری ہو رہی تھی اللہ کا دیدار قریب پہنچے ہوئے ہیں. چند قدموں کے فاصلے پر اللہ ہے. اب ان کو اپنے جذبات اور اپنی کا پر کے پورا کرنے کا جو ارادہ تھا اس کے پورے ہونے کے لئے چند قدم کا فاصلہ ہے لیکن چونکہ سلح کی بنیاد پر ان کو واپس جانا تھا اب وہ پریشان ہو گئے اور جو شرائط تھے بظاہر بڑے سخت تھے ان کی پریشانی تے ہم سوچ نہیں سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح ہوئی تو مسلمانوں سے کہا کہ اب ہم کو واپس جانا ہے اس لیے اپ اپنے بال بنوائیے یعنی حلق کرنا ہو تو حلق کیجئے بال چھوٹے کرنا ہو تو چھوٹے کیجئے جانور کو ذبح کیجئے اب واپس جانا ہے اب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ سب پریشانی میں تھے اللہ کے رسول پریشان ہوئے کہ میری بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تھی اللہ کے رسول صاحب ان کے اپنے خیمے میں ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے پوری بات بتائی حضرت سلمہ بڑی سمجھدار تھی انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ اگر کرنا چاہتے تو ایک کام کیجئے آپ سیدھے یہاں سے جائیے اپنے بال بنوائیے اپنا جانور ذبح کیجئے کسی سے کچھ نہیں کہیے اللہ کے رسول صاحب نے ان کا مشورہ قبول کیا اور اپنے بال بنوائے اور اپنا جانور ذبح کیا اب صحابہ نے دیکھا تو ٹوٹ پڑے اور پھر سب اپنے بال بنوانے لگے اور اپنا جانور ذبح کرنے لگے واپسی کے وقت پر کتنی تکلیف کی حضرت عمر سب کی طرف سے ترجمانی ہو سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں ہمارے دشمن غلط نہیں ہے کہا کہ ہاں ہاں پوچھا پھر کیوں ذلت کے ساتھ آپ کیوں سلح کر رہے ہیں, کر سلح؟ سلح کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا میں اللہ کے رسول میں اللہ کا رسول ہوں میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہوں پھر پوچھا آپ نے ہم سے کہا تھا نا ہمیں کابۃ اللہ جا کر طواف کرنا ہے عمرہ کرنا ہے پھر واپسی کیوں ہو رہی ہے اللہ کے رسول نے کہا میں نے کہا تھا لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال کرنا ہے کریں گے انشاء اللہ حضرت عمر کو اطمینان نہیں ہوا حضرت ابو کے پاس چلے گئے ان سے وہی سوالات کی حضرت ابو بکر نے بھی وہی جوابات دیا ڈکٹو کوپی ایک دوسرے سے سنا نہیں تھا اللہ کے رسول کو حضرت اللہ کے رسول سے حضرت ابو بکر کا اتنا تعلق تھا کہ اللہ کے رسول کی چیزیں خود بخود دل کی چیزیں ان کے دل میں خود بخود منتقل ہو جاتی تھی بالکل وہی جواب دیا اور آخر میں حضرت عمر سے کہا دیکھیے یہ کہ اللہ کے رسول ہے ان کا دامن تھامے رہی ہے اسی میں آپ کے لیے آفیت اور کامیابی ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی سوال پوچھنے کی اس کی تلافی کے لیے میں نے بڑی بڑی عبادتیں کی بہرحال اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صلح پسند اور امن پسند ہونے کا ثبوت دیا اور یہ صلح کی جس صلح کے نتیجے میں جو نتائج مسلمانوں کے سامنے آئے اور دنیا نے جو اس کے نتائج دیکھے اس کو قرآن مجید نے اس آیت میں بتایا ان فت کہ ہم نے آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح دی اب وہ فتح کیا تھی اس کے کیا نمونے تھے انشاءاللہ شاء اللہ اندہ اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر ان کی زندگی کے مطابق چلنے کی توفیق دے توفید واخر الحمد الحمدللہ